الرحیم رحیم سامع یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آ جائے تو پھر آ جاتا ہے تم بات کرتے ہو بر سب کی تاریخ کو خدا کی لے کر بنگال تک بنگال سے لے کر پٹنہ تک پٹنہ سے لے کر بہار تک بہار سے لے کر عظیم آباد تک عظیم آباد سے لے کر بالا تک اگر سر کٹانے والوں کی کبریں نظر آئے گی تو صرف علی حدیث کی نظر آئے گی اور کسی کی نظر نہیں آتی کھا کے بدہدمی سے مرنے والوں کی قبریں تو بڑی نظر آتی ہیں گردن کٹا کے مرنے والے کی قبر نظر نہیں آتی ہے ہمیں بتلا دوں جہاں میرا چیلنج ہے نہیں تو میرے ساتھ چلو بر صغیر کے جس چپے پہ چلو میں تمہیں وہاں شہیدوں کا ہاتھ وعدہ بتلاتا ہوں بالا کوٹ سے چلو پشاور سے چلو پور میں چلو جہاں پورے کا پورا محلہ گرا دیا گیا کیوں گرتے ہو یہ وہابیوں کا محلہ ہے چلوا دیے اور جب محلہ جل گیا گرا دیا گیا اس پر ہل چلوا دیے گئے تو اس محلے کے سربراہ عنایت علی کو رحمت اللہ علیہ لایا گیا کہا گیا ہو اپنے خوبصورت مکانات کے کھنڈرات دیکھو دیکھا گھر جلے ہوئے کتب خانے جلے ہوئے کتابیں جلی ہوئی مولانا آزاد نے لکھا کتابوں کے اندار میں قرآن مجید کا نسخہ پڑا ہوا پکڑا اٹھایا سینے سے لگایا انگریز نے کہا ہم نے تمہارے سارے علم کو خاکستر بنا دیا عنایت علی نے کہا جب تک یہ کتاب زندہ ہے میرا علم جلایا نہیں جا سکتا ہے کوئی جلا نہیں جا. جلا لو تمہارا بتاوا عالمگیری جلا دے تمہاری تو کچی روٹی پکی روٹی جلا دے تمہیں تب کوئی مسئلہ نہ ہو ہماری جلا دو کتابیں کوئی یہ. اور فری سیٹ بھائی یا, یا علی کو مات کی صلاح سنا سنائی جاؤ پھانسی پلٹکا دو رات کو ججایا دیکھنے کے لیے کہ اس بہابی کے بیٹے کا عالم کیا ہے دیکھا کہ خوشی سے لہرے لے رہا ہے کہا کوٹری کا دروازہ کھولو کھولا گیا کہا کیوں خوش ہو کینیڈا جس سے محبوب کی ملاقات کا انتظار ہو اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہوں اس رات اس کو خوشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا یہ وسن کی رات ہے آج خوشی کہنے کا محبوب کہنے لگا آرسٹ والا کہ آج گردن آج رات جائے گی ادھر گردن کٹے گی روح رب کے پاس پہنچے اس سے بڑی خوشی کہنے لگا اچھا موت پر خوشی کہنے لگا اس کی سزائے قید سدائے موت سدائے قید میں تبدیل کر دو عمرے عمر بھر کے لیے قید ہنس پڑے کہا جو جی چاہے کرو گا آیا کہنے لگا اس کو کوٹھری میں پھینک دو اور اس کی داڑھی کو منہ ڈالو داڑی کو مون ڈال گیا یا علی نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا کہنے لگے رو پڑے اس میں داخ کیوں روتا ہے لگا روتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ داڑھی خوش نصیب نکلی مجھ سے زیادہ میں چاہتا تھا گردن پہلے کٹے داری نے اپنی قربانی کا نذرانہ پہلے پیش کر دیا مجھ سے بازی لے گئی ہے تمہاری قسمت نے کہا تم بھی کسی ایک کا نام دکھا دو کسی ایک کا نام اور جاؤ ہماری لکھی ہوئی گئی دشمنوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو اٹھاؤ ایشیاٹک سوسائٹی نے کتاب ابھی چھاپی ہے دس بارہ سال ہوئے جس کا نام ہے بہاوی ڈرائز اس میں لکھا ہے بنگال میں دو لاکھ ایل حدیثوں کو انگریز کی مخالفت کے جرم میں پھانسی پہ چڑھایا گیا دو لاکھ کتنے سلاب اعظم آرام پر مار رہا تھا ہم گردنے کٹا رہے تھے تو کیوں ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہم نے یہی پڑھا ہے ہم نے کتاب الحل نہیں پڑھی مولا نا حدیث میں بھی کوئی کتاب الحل ہے کوئی سچی بات بکنا دو آبری کبھی کتاب الہیلا ہے کوئی حدیث میں وہ کس میں ہے ان کی بہر میں ہیلوں کی کتاب ہر فکر کی کتاب میں ایک باب ہے ہیلوں کا باب ہمارا باب کون سا ہے ہم نے پڑھا کہ کائنات کے امام نے کہا کہ مومن کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا کہ رب اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہم نے یہ پڑھا تم نے یہ پڑھا ہم نے گردنوں کو کٹانا پڑا تم نے گردنوں کا بچانا پڑا ہم گردنوں کے بچانے کی سوچتے رہے ہم گردنوں کے کٹانے اور پھر مرا کام ہم نہ مرے ہم نہ مرے تمہارا نام و نشان تک نہیں جاؤ ہمارے خان کو پوچھو غلط راشدین سے لے کر احمد ابن حنبل تک اور بات کرتے ہو سچی بات کہوں تلخی نہ لگے حوالے دیتے ہو امام ابو حنیفہ کے رحمت سب کہو رحمت اللہ ہے حوالے دیتے ہو نا ان کے اور انہی کے حوالے دیتے ہو اور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ان کا بھی نہیں دیتے خدا بھی قسم آپ کو آلمگیر کا دیتے ہیں آلمگیر جس نے اپنے باپ کو اندھا کروا دیا تھا پتا ہے اور پتا ہے کہ نہیں پتا اپنے باپ کی آنکھیں نکلوا دی تھی آلمگیر نے اندھا کروا دیا تھا آنکھیں نکلوا دی باپ نے کہا مجھے پڑھنے کے لیے بچے چند بھیج دو جن کو پڑھایا کروں باپ کو پیغام بھیجا کہ ابھی تک تیرے دماغ سے حکمرانی کا سودا اور جنون نہیں گیا جب تک لاٹ نہیں نکلی جیل خانے سے نہیں نکالا باپ کو کس نے یہ نافذ کرنا چاہتے ہو قانون نوجوانوں سے ان کے باپوں کو انگا کروانا چاہتے ہو اور کوئی ان میں بورا ہے کہ نہیں اور کوئی ایسے گزرا والے کہ بڈھا مولوی ہے کہ نہیں انہوں پیو پتر کو لو اکھا کٹوانیاں نہیں پہ آلمگیری نافذ کروا لے کیا کرتے ہو تم یہ نافذ کرتے ہو ہم کیا نافذ کرتے ہیں ہم یہ نافذ کرتے ہیں کہ اقتصادی جی کا سڑک ہو کہ اگر تم اپنے باپ کو مسکرا کے دیکھ لو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہمیں یہ تعلیم تمہیں وہ تعلیم تم وہ نافذ کر لو ہم یہ نافذ کر دیتے تمہیں تمہاری بات مبارک ہمیں ہماری بات مبارک کوئی سوچو تو نہیں کرتے <سلام> کیا <سلام> نام لیتے ہوئے امام ابو نفا کر رحمت اللہ علیہ اب آیا کیا دیتے ہو <سلام> کہ جیل میں مر گئے لیکن عہدہ قبول کرنا گوارا اور تم بڑے باخلف اولاد ہو دو کو مر گیا ایک کام کے لیے جان دے دی وہ کام نہیں کیا تم نے ڈنڈورا گلے میں باندھا ہوا ہے کہ اودا ہمیں دے دو اور سمجھ آئی ہے بات کی کہ نہیں آئی جس کے اپنے آپ کو پل کہ ہو انہوں نے جان دے دی دیا قبول اور یہ مرے جاتے ہیں ہماری جان نکل جائے گی جلدی عہدہ دے دو بات الٹی امام ابو حنیفہ پا رامت اللہ علیہ ہمارے قبیلے کا آدمی تھا تمہارے کا نہیں تھا کیونکہ بتاوا عالمگیری وہ بھی نہیں مانتا تھا ہم بھی نہیں مانتے کس کے کبھی لے کر ہوا جاؤ ان کو کہو کہ وہ کسی کتاب سے اپنی جیلی کتاب سے نکال کے دکھا دیں کہ امام ابو نیفا نے بتاوا عالمگیری مانا ہے خدا کی قسم ہم کل ماننے کے لیے تیار خدا کی قسم ماننے کے لیے تیار شیخ الحدیث سے بھی پوچھو کیوں آپ بھی ماننے کے لیے تیار اتنا سستا سودا ہے کسی ایک کتاب جھوٹی میں بھی لکھ کے دکھا دو تم چھاپو صحیح اس کتاب کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے تم ایماندار کتنے تمہاری اپنی کسی کتاب میں نہیں اور جس چیز کو امام صاحب نے نہیں مانا اس کو تم کیوں منواتے ہیں کہ امام صاحب کے سچے دوست ساتھی روکتا پیروکار ماننے والے ہم ہیں کہ تم ہو بات تم اکن سے کرو تم نے کہاؤں کہ کی آدمی شروع کی بات نہیں ہے سن لو اچھی طرح ہمیں کہتے ہو ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے ہم کہتے ہیں اللہ کے یہ بات بھی کہتے ہیں نہیں بھی. ہم کہتے ہیں حضور نے دین کو مکمل چھوڑا ہے توڑا تو ناقص چھوڑا ہے مکمل چھوڑا اور اگر مکمل ہے تو کسی ٹان کے کیوں لاندھ بات فری اگر کرتا حضرت کا سلا ہوا ہے مکمل اب اگر اس پہ لائے گا تو کوئی پیبر ہی لگائے گا نا اور تو کوئی چیز نہیں لگ سکتی اس پہ پر. اگر کرتے کا بازو نہیں ہے لگا لو کالر نہیں ہے لگا لو دامن نہیں ہے لگا لو بٹن نہیں ہے لگا لو اور پر اگر کرتا سارا سلا ہوا ہے تم کہتے ہو ہم نے ضرور لگانا ہے تو پھر تو جوڑ ہی لگانے والی بات ہوئی نا پھر ٹاکیاں ہی لگا رہے گا نا اسلام کو یا تو کہو اسلام نامکمل حضور چھوڑ کے گئے اور قرآن والا کہتا ہے ال یوم اکمل تو لقم دی نقم واسم تو علیہ اللہ کہتا ہے مکمل چھوڑ کے گئے یہ کہتے ہیں نامکمل چھوڑ کے گئے اگر مکمل چھوڑ کے گئے تو بت لو اس میں فکان کیا چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں چھوڑ کے گئے اگر چھوڑ کے گئے ہیں تم ہمیں دلیل لو قسم کھا کے کہہ دو ہم ماننے کے لیے سیاح ہم بھی کوئی تمہیں بدھو ملے گا ہم تم سے دلیل بھی نہیں مانتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے تم دلیل میں بڑے کمزور ہو ہم کہتے ہیں کم از کم تمہاری آکبت ہی خراب ہو جائے قرآن اٹھا کے کہہ دو اپنے خانہ کو خراب کرو قرآن اٹھا کے کہو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری اللہ کی کتاب بھی مانو میری سنت بھی مانو ساتھ کچھ اور بھی مانو قرآن اٹھا کے کہو ہم بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار اور اگر نہیں تو پھر ہم قرآن اٹھا کے کہتے ہیں کہ ربے گل کی قسم کائنات کا امام صرف دو چیزیں چھوڑ کے گیا جن کے بارے میں کہا کمر کتاب اللہ ہے وہ سنتی لنگ ماتم تم بہما اور سنا میں سکے وہی کہتا ہوں صادق بات کہتا ہوں جس کی صداقت کی ذمہ داری رب نے لے رکھی ہے کہ جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رہو گے اللہ کی کتاب کو میری حدیث کو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی اور اللہ کو کہاں ہے کائنات کی کوئی طاقت اہل حدیث کے فرزم کو تیری کتاب کے علاوہ تیرے رسول کے فرمان کے علاوہ کوئی دوسری طاقت کوئی چیز منوا نہیں سکتی ہے کچھ آ جا جو ہم کو پھانسی پہ چلاؤ ہمیں گولی مارو ہم کو مقدمہ چلاؤ ہم بانون بھی نہیں مانتے تھے قانون بھی نہیں مانتے اس کائلاس میں مانتے ہیں تو مدینے والے کا قانون مانتے ہیں اور کسی دوسری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہم نہ بتاؤ آلمگیری کو مانتے ہیں نہ تمہاری کچی روٹی کو مانتے ہیں نہ پکی روٹی کو مانتے ہیں مانتے ہیں تو صرف مدینے والے کو مانتے ہیں یا مدینے والے کے خدا کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں ماننا جو جی چاہے گا جب قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا مدینے والا ہم کہیں گے تو نے تیسری چیز کو بتلائی نہیں تھی اگر آپ نے فرمائی ہوتی سر آنکھوں پر کیوں ہم وہ آسد نہیں ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ہم اپنی چلاتے رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں سیکھا ہم نے تو یہ سیکھا ادھر فرمان محمد ہو ادھر گھر بن چکا ہم نے یہی سیکھا ہے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پوری کائنات ایک طرف امام ایک طرف محدث ایک طرف سگی ایک طرف پتا ایک طرف آمنہ کا لال ایک طرف پوری کائنات کیوں کہ اس نے خود کہا ہے ان کو بے بتائے مکہ جانی ملکان وادی بتاؤ میں لیٹا ہوا تھا دو فرشتے میرے پاس ہے ایک نے کہا ہوا ہوا کیا یہ وہی ہیں جن کے پاس ہمیں بھیجا گیا دوسرے نے کہا نام ہوا ہوا یہ وہی کہا جن ہو ذرا اس کا وزن تو کرو دیکھو تو صحیح کہ کس مرتبے کی ہستی فرمایا پن تو بے واحد ایک کے ساتھ کولا میرا پندرہ بھاری رہا اس نے کہا ایک کے ساتھ نہیں ہو گیا دس کے ساتھ بولو فرمایا فاسن تو ہم میرا پندرہ بھاری رہا ہو دن ہوتے سو کے ساتھ بولو فرمایا پریجا تو ہم میرا پندرہ سب بھی بھاری رہا دن ہو گیا الف ہزار کے ساتھ بولو فرمایا میرا پندرہ سب بھی بھاری رہا کینرا دن ہو گیا میرا ایک لاکھ اس میں تنہا آمینا کا لال ہے آپ کیا فرما فرمایا یہ من خفت المیزان میرا پلڑا زمین پہ لگا ہوا لاکھ والا پلڑا اتنا ہلکا مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ میرے اوپر ہی نہ گر جائیں اتنا ہلکا کیا کہا اس نے تو کیا تو ہم ارے پوری کائنات ایک پلڑے میں محمد کا نام دوسرے پلڑے میں پوری کائنات مل کے تنہا آمنہ کے لال کا مقابلہ ہم نہیں مانتے نہیں مانتے جو جی چاہے کرنا دلیل تم نہیں دیتے سدم تم نہیں اٹھاتے کیوں نہیں تم پرماتے ہو تم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ انگریز کو تویز دو تاکہ اس پر گولی اثر نہ کرے تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انگریز اس ہندوستان میں چلے علاقی بن گیا اس کی مخالفت رب کی مخالفت پنجاب کے سارے خدا کی قسم میں آدمی بڑا خوفناک تھا میرا دماغ اس طرف نہیں چلتا اس طرح کی طرف چل گیا نا تو تمہیں لوگوں کو رات کو تارے نظر آتے ہیں تمہیں دن کو تارے نظر آئیں میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دستاویزی ثبوت موجود ہے نہ مجبور کرو مگر میں چھاپ دوں گا کہ پنجاب کے جتنے پیر تھے جتنے پیس نام نہیں لیتا یہ پہلی مجلس ہے اگر انہیں تنگ کیا نا تو حضرت نے پیغام بھیجا ہم تو لکے کبوتر کی طرح چلے آئے ہیں ہمارا کیا پیغام بھیجنا پھر سینس لے کے آؤں نام بھی بتلاؤں جتنی گتیاں ہیں ان کے پیس کتنے ستونجا سٹارن تیروں نے پتوان نافذ جاری کیا ہندوستان میں بہابی علیہ کی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ ہمیں خواب میں بسارت ہوئی ہے کہ انگریز اللہ کا سایہ بن کے آیا ہوئے <تصفح> بس کرو یہ کام کسی اور کے لیے رہنے دو یہ تم نے فتوا دیا جب تم پتلے دے رہے تھے ضلع اللہی بن کے آیا ہم ضلع الہی کی گزروں کو کاٹ رہے ہم نے تم میں اتنا ہی پڑھے تم نے بڑی کتابیں پڑھی ہم نے کتاب ہی ایک پڑھی مومن کبھی کسی کا غلام اللہ کے سوا بنتا تم نے بڑی کتابیں <olmads> پڑھی ان سے پتلے نکال لیے ہم نے ایسی فرمان ہی لا تا پڑا مخلوق فی الخالق آقا نے کہا جس حکم سے رب ناد ہوتا ہو اس حکم کو پر رکھو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نہیں مانتے تم تم تو کوئی ہلکا نکال ہی لو گے تمہاری کتاب بھی ہو ہمارے پاس تو ہلنا ہے نہیں ہمارے نزدیک شراب حرام اس کا ایک کچرا بھی حرام نزید؟ ہمارے نزدید جو حرام وہ حرام جو حرام ہم نے تو کبھی ہمارا عشق کا یہ ہے کہ آقا نے کہہ دیا حرام ہم نے پوچھا ہی نہیں ہم نے کہا پوچھے کیوں کہ جب دامن پکڑا ہے تو پھر پوچھنا کس بات کا تم کہتے ہو یہ انگور کی ہے یہ کھجور کی ہے یہ تنور کی ہے یہ فلاق ہم نہیں پوچھتے ہم کہتے, ہم کہتے ہیں سرور کائنات کے لبے عزت سے بات شدہ ہوئی ہم نے مانا ہمارا ایمان حضور نماز پڑھا رہے لال مبارکین پہنے ہوئے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے جنگل میں نماز پہ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے حضور نے اپنا جوتا اتار دیا صحابہ نے دیکھا اپنے سب نے جوتے اتارے حضور فارغ ہوئے کہا تم نے جوتے کیوں اتارے کہنے لگے کانین کے شہنشاہ کو اتارتے ہوئے دیکھا کہا میرے پاؤں کے جوتے میں تو تھوڑی سی گندگی کوئی چیز لگ گئی تھی جمیل نے مجھے کہا کہنے والوں نے کہا ہم نے تو محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہمیں کیا ہم نے نہیں پوچھا ہم تو وہ ہیں کہ نماز بیت المقدس کی طرف پر رہے جوہر کی نماز تھی اخر کی, کی بیت المقدس کی طرف رو رکونے گئے ہوئے ایک آدمی آئے ایک ہم کہتے ہو خبریں واحد نہیں مانتے ہم نے کہا محبوب کا کبوتر پیغام لائے ہم تب مانتے ہیں بندے کی بات ہی کیا ہے وہ بندے کوہ دے کہ محبوب نے ایسا کیا ہم نے ویسا ہی کیا ہم نہیں پوچھتے کب کیا کیسے کیا کیوں کر کیا کس وقت کیا کس لیے کیا یہ تم پوچھو آیا اس نے کہا میں نے زہر کی نماز ہجور کے پیچھے پڑی بیت اللہ کی طرف پڑ رہے رخ اس طرف تھا اس نے رخو سے اٹھنا بھی گوارہ نہ کیا رکو میں ہی اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا یہ بھی گوارا نہیں کیا نماز سے پارو ہو جائے پوچھے کب سنا کہا سنا کیسے سنا کس وقت سنا کہاں نہیں محبوب کا نام آ ہے اب پوچھنے کی ضرورت باقی کھا رہے تھے رزوا خیبر کے موقع پر گدے ابھی حرام نہیں ہوا تھا گدے کا دوست کھا رہے تھے چار پانچ دن سے کوئی لکما نہیں کھایا خیبر پہنچے گدے پکڑے جنا کیے گوشت پکایا ہنیاں پک کے تیار ہوئی سیلر کھا ابھی نیوالا توڑ کے منہ میں نہیں رکھا کہ تنہا اٹھے لوگ شہن چاہے کائنات نے آج کے بعد گدے کے گوشت کو حرام کرا دیا اور پھر کہنے والا خود روایت کرتا کہتا ابھی زبان سے الفاظ جڑا نہیں ہوئے کہ لوگوں نے پکی پکائی ہنڈیاں توڑ ڈالی کہا بھوک برداشت کی جا سکتی ہے مستفی کی بات کو لمحے کے لیے رد کرنا گوہارا ہم کہیے سروے کا امام رات کی لماز کے بعد ایشا کی لماز کے بعد سن دیتے ہیں مومنوں کی عورتوں پردہ کے آیا کرو امل مومن کہتی ہیں مدینے والوں کی آدت تھی شاہ کے بعد دیے پوتے آج جب اپنی چھٹ پہ چڑھی تو ساری مدینے کی گلیاں روشن گھر روشن میں نے کہا آج بات کیا روشن کے گھر میں جان کے دیکھا ماجرا کیا ہے آج دیا جل رہا ہے کہنے لگی امر مامنین کامین کے شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ کل آج حکم دیا کہ پردہ لازم ہے ہم چاہتے ہیں کہ سورج ہمارا چہرہ بعد میں دیکھے محمد کے ہم فرمان پر عمل پہلے ہو جائے رات نہ گزرے کے سرورے کائنات کا فرمان صبح سے پہلے پہلے کہتی ہیں چورنوں کہ کو بھلکوں میں تبدیلی ہم تو نہیں پوچھتے کیوں کیا ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ مدینے والے نے کیا ہم نے کر لینا پوچھے گا بھیجنے والا تو ہم کہیں گے تیرے محبوب نے کیا تھا جس کی ذمہ داری تو ماں یم تکو تھی نے ذمہ داری جو کرتے ہوئے دیکھا کہہ لیا جو پڑھتے ہوئے دیکھا پڑھ لیا جو کہتے ہوئے دیکھا کہہ لیا ہمیں اتنی بات کافی اور انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ, انشاءاللہ لوگوں اسی بات سے تمہاری نجات ہو جائے گی اللہ کہے گا میرے محبوب سے اتنا پیار کہ جو کہا مان لیا پوچھا ہی نہیں جاؤ ان دیوانوں کو بخشو بنا گاہ کو بہت تھے لیکن ایک دامن کو چھوڑ کے کسی دوسرے دامن کو تھاما وہاں اداوانا الحمد للہ